الحمد للّہ وسلام آلہ رسول اللّہ اما بعد بدف اعظب من منشور لاہما فِ سماوات وما فلر وَطو معافی انفسکم و تخفو حاصب کم بہ اللہ فیغ فرالم شاہ او عذب و میّ من و اللہ علیٰ کلِ شعیم قدیر للہ اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات و فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے و ان تبدو اور اگر ظاہر کرو گے تم ما انف سے جو تمہارے دلوں میں ہے اور تخفو ہو یا چھپاؤ گے تم اس کو یوحاصب کم بہ اللہ محاسبہ کرے گا تمہارا اس کے ساتھ اللہ فیغ پس معاف کرے گا لم شا او جسے چاہے گا ویو اور عذاب دے گا من شاء جسے چاہے گا و اللہ اور اللہ تعالی علا کل قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے لاہ ما فِ سماوات بماف لرض اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے یعنی اللہ ہی مالک ہے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ ثابت ہے کہ سات آسمان ہیں سب سماوات تباقا کا تہ بتہ سات آسمان ہیں اسی طرح حدیث میں زمینوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ سات زمینیں ہیں اور ان آسمانوں کے اندر کیا کچھ ہے ہم صرف اتنا جانتے ہیں جو ہمارے علم میں ہے کہ آسمانوں میں اللہ کا آسمانوں کے اوپر سب سے اوپر اللہ کا عرش ہے کرسی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں فرشتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنت بھی اوپر ہی رکھی ہوئی ہے پھر سیاروں کا ستاروں کا جو نظام ہے یہ بھی آسمانوں میں ہے جس طرح سورج چاند اور اس طریقے سے افلاق کا بہت بڑا سلسلہ یہ سب کچھ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اسی طریقے سے زمین کے بارے میں ہم جو کچھ جانتے ہیں یہ انسانوں کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن نے جو بیان کیا ہے باقی پہلی کتابوں کے اندر جو علم دیا گیا ہے وہ بھی بہت ساری چیزیں بہت ساری مخلوقات یعنی خشکی کی مخلوقات کیا ہیں پھر سمندروں کے اندر کیونکہ سمندر بھی زمین کے اندر شامل ہے جب زمین کہا جائے تو زمین میں سمندر بھی شامل ہیں تو سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے کتنی مخلوقات رکھی ہیں سبحان اللہ کچھ انواع و اقسام کو ہم جانتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہمارے علم کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو زمین سمندر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اور آسمانوں میں جو کچھ ہے بہت تھوڑی چیزیں ہمارے علم میں ہیں بہت چیزیں ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں لیکن بطور عقیدہ یہ ہم مانتے ہیں کہ سب کا خالق بھی اللہ ہے سب کا مالک بھی اللہ ہے یہ اتنی وسیع و عریض جو کائنات اللہ تعالی نے بنائی ہے یہ ساری تخلیق بھی اسی کی ہے اور تدبیر بھی اسی کی ہے تدبیر کا مانا کہ نظام بھی سارا اللہ ہی چلا رہا ہے یبر جو کچھ اس زمین و آسمان کی کائنات کے اندر ہو رہا ہے ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے ہر تدبیر اللہ کی طرف سے ہے ہر چیز اللہ کر رہا ہے یہاں ایک بحث ہے بہت ہی اہم عقیدے کے اندر وہ یہ ہے کہ بہت مجموعی طور پر تو اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر رہا ہے کنٹرول اللہ کا نظام اللہ کا لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے فلاں کیا کر رہا ہے اور کوئی با کیا بات کر رہا ہے اسی طریقے سے ایک ایک چیز کا وجود جو جو حادث جس کو کہتے ہیں ہم تو بہت سارے لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا ہے کہ وہ چیزیں اللہ کی طرف منصوب نہیں کی جا سکتی تو اس سے اللہ کا علم حادث ثابت ہو جائے گا جو کہ اس کی صفت کے منافی ہے یہ بعض غلط عقیدے کے حامل لوگوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ایک سلسلہ چلا دیا یہ صلاحیت پیدا کر دی ہر چیز کے اندر ہر زی روح کے اندر کہ وہ وہ اس کے اندر تخلیق ہوگی ہاں وہ, وہ بڑھے گا اس کے اندر سے بچے پیدا ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تخلیق کا نظام بنا دیا لیکن اب یہ یہ ہو رہا ہے اور یہ پیدا ہو رہا ہے اور جناب اس کی یہ کیفیت ہے اور ماں کے پیٹ کے اندر یہ تبدیل ہو رہا ہے یہ فلاں ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے بعید ہے تو یہ اس کو نہیں ہم مانتے یہ بہت سارے باطل عقیدے کے لوگوں نے ان چیزوں کو پھیلایا ہے حقیقت حال یہ ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے تدبیر بھی اللہ ہی کر رہا ہے ہر چھوٹے سے چھوٹا کام معمولی سے معمولی حرکت جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے جو تبدیلیاں اس کائنات کے اندر ہو رہی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور سورج چمکتا ہے لیکن اگر سورج کو گرہن ہوتا ہے تو یہ کوئی آٹومیٹک سسٹم کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے بہت لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ایک کائنات کا جو اس وقت سرکل چل رہا ہے جو سسٹم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کے اندر یہ چیزیں ہیں تو بہت سارے لوگ پہلے اس کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں دیکھے جی یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے چاند گرہن ہوتا ہے تو پھر یہ تو بہت لوگ پہلے بتا دیا جاتا ہے تو بھئی بتانا یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے نا کہ اللہ تعالی اس صلاحیت کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ وسائل دے دیے کہ جن کے بارے میں یہ دیکھ سکتا ہے یہ سمجھ سکتا ہے یہ پہچان سکتا ہے یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ آٹومیٹک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے یہ غلط ہے دیکھیے نا کئی بار ایسا ہوا ہے کہ یہ پریڈکشنز ہوتی ہیں کہ جی یہ کام ایسے ہو جائے گا بارش ہو جائے گی یہ محکمہ موسمیات والے کہہ دیتے ہیں نہیں ہوتی نہیں ہوتی فلان فلاں کام ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ یہ صلاحیت کے مطابق انسان بہت وسیع تجربات کے ساتھ ایک چیز سمجھتا ہے اور بہت ساری بہت سارے وسائل اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیے ہیں جن کے ساتھ یہ چیزیں سمجھ سکتا ہے لیکن اس کو قطعی نہیں کہا جا سکتا قطعی اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ کئی مرتبہ یہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کئی دفعہ ان کی سمجھ سے بالا چیز ہوتی ہے کئی دفعہ ہو جاتا ہے کئی دفعہ نہیں ہوتا تو جب ہو جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے جب نہیں ہوتا اس کا مطلب اللہ کے حکم سے پھر نہیں ہوتا یہ وہاں بے بس ہو جاتے ہیں سمجھ آ گئی ہے نا مثلا دیکھیں اللہ تعالی حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے یہ حدیث کہ پانچ چیزیں ہیں پانچ چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کو ہے ان پانچ چیزوں میں یہ بھی شامل ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے ہاں؟ وہ یا محفل ارحام یہ رحموں کے اندر کیا ہے اچھا آج کل ایسے حالات آلات موجود ہیں کہ جن کی جن کے ساتھ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو اس وقت جنین ہے یہ یہ مذکر ہے معنث ہے بچہ ہے بچی ہے تو دیکھ کے تو اس کا مطلب ہے پھر لوگ بھی جانتے ہیں نہیں دیکھیے آلات کے ساتھ کسی چیز کا دیکھ لینا بالکل اور چیز ہے اور دوسرا یہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ بسا اوقات تمہارے آلات یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بچہ ہے لیکن پیدا ہوتی ہے بچی ہاں جی الٹرا ساؤنڈ والے وہ کہتے ہیں جی بچہ پیدا ہوگا لیکن یہ کتنی بار ایسا ہو چکا ہے ہاں جی یہ ڈاکٹر یہ ساری چیزیں میں نے نا ڈاکٹروں سے تحقیق کی ہے یہ میں ویسے نہیں باتیں کر رہا یہ میں نے باقاعدہ جو سینئر ڈاکٹرز ہیں میں نے ان سے یہ تحقیق کی ہے کہ کیا آپ اس کو کیا قطعی اور حقیقی علم مانتے ہیں کہتے نہیں بسا کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک رپورٹ دیتے ہیں لیکن ہوتا اس سے الٹ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ حقیقی اور قطعی چیز نہیں ہے یہ گمان ہے گمان ہوتے ہیں کبھی وہ پورے ہو جاتے ہیں کبھی وہ پورے نہیں ہوتے جب کہ علم حقیقی یہ ہے کہ اس کا بدلنا یا غلط ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا تو یہ چیزیں کوئی اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر مداخلت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے اندر یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جن کے بارے میں ہم سمجھ لیں کہ یہ بھی ہے ایسی بات نہیں ہے تو اس لیے اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ساری تخلیق بھی اللہ کی ہے ساری تدبیر بھی اللہ کی ہے اور اللہ ہی مالک ہے ان تمام چیزوں کا جو ہم جانتے ہیں ان کا بھی اور جو ہم نہیں جانتے ان کا بھی بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہے اس کائنات کے اندر کائنات کی وسعتیں کتنی ہیں اور پھر افلاق کا نظام کتنا بڑا ہے یعنی باقاعدہ اس کے لیے بے پناہ سرمائے انسان نے خرچ کر دیے ہیں اور مدتوں سے یہ تحقیقات جاری ہیں لیکن یہ سارے تحقیقات کے ماہرین آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکے نہ کر سکیں گے کہ وہ کائنات کی کل چیزوں کا احاطہ کر چکے ہیں یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا جو یعنی بہت زیادہ مہارتیں رکھنے والے ہیں تحقیقات میں وہ جوں جوں تحقیق کرتے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان اللہ علم اس سے بہت آگے ہے وہ, وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ سب کچھ اللہ ہی کی ملک ہے اللہ اکبر فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ معافی بِهِ صبلہ اگر ظاہر کرو تو کرو تم کسی چیز کو تمہارے دلوں میں کوئی چیز ہے اس کو ظاہر کر دیتے ہو یا اس کو چھپا کے بیٹھ جاتے ہو فرمایا یہ, یہ تمہارے لیے ظاہر اور باطن کا فرق ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظاہر اور باطن برابر ہے یہ تمہارے اعتبار سے ہے کہ یہ چیز ظاہر ہے یہ باطن ہے یہ معلوم ہے یہ غیر معلوم ہے تو یہ چیزیں انسانی اعتبار سے ہیں تمہارے اعتبار سے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ظاہر باطن کا کوئی فرق نہیں ہے ہر چیز اس کے سامنے بالکل واضح ہے پھر فرمایا جو تم تم اپنے دلوں کی کسی بات کو ظاہر کرو یا چھپا لو تو پھر یہ جو تم کر سکتے ہو تم کر لو دیکھو نا انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ میرے دل کے اندر جو بات ہے میں بیان کر دوں اس کا بھی اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اگر چاہوں تو جو میرے دل میں ہے میں کسی کو نہ بتاؤں یہ اختیار میرے پاس ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا علم میرے اختیار سے انسانی اختیار سے بالا ہے اور وہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی یہ ظاہر کرنا اور چھپانا تمہارے اعتبار سے ہے اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ کے سامنے تو سب کچھ واضح ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی بنیاد پر محاسبہ بھی کرے گا تمہارا حساب بھی کرے گا جو تم ظاہر کر دیتے ہو اس کا بھی اور جو تم خفیہ رکھتے ہو اس کا بھی اللہ تعالیٰ حساب کرے گا جب یہ آیت نادل ہوئی صحابہ کرام بڑے ہی پریشان ہو گئے پریشان ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں کہا گیا نماز پڑھو ہم نے پڑھی ہمیں کہا گیا روزہ رکھو ہم نے روزہ رکھا ہمیں کہا گیا جہاد کرو ہم نے جہاد کیا جو ہمیں کہا صدقہ دو ہم نے صدقہ دیا جو جو ہمیں کہا گیا ہم نے کیا لیکن یہ آیت یہاں جو نادل ہو گئی ہے ہم تو بہت پریشان ہو گئے ہیں کہ جو چیز ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کوئی خیال آ جائے کوئی چھپی ہوئی چیز ہو جی تو اللہ تعالیٰ تو اس کا حساب لے گا تو ہمارے دلوں میں تو بڑے خیالات آتے ہیں بڑی بڑی چیزیں ہمارے دلوں کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر ہم تو بڑے پریشان ہو گئے ہیں کہ ان سب کا حساب اللہ تعالیٰ کس اللہ تعالیٰ لے گا تو ہم کیسے سرخرو ہو سکیں گے اللہ اکبر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی دور کر دی فرمایا کیا تم ان لوگوں کی طرح کہو گے جو کہتے تھے سمعنا و اسینا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم نے نافرمانی فرمانی کی بلکہ تم کہو سمعنا و اطوانا کہ یا اللہ ہم نے تیری ایک ایک بات سن لی اور مان لی غفرانہ کا رب یا اللہ تم ہمیں معاف کر دے فرمایا تم یہ بات کہو تو صحابہ نے کہا جی بالکل ہم یہی کہتے ہیں ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے کہا تھا سمعنا و اسینہ کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم نے نافرمانی کی نہیں ہم تو وہ ہیں جو کہتے ہیں سمعنا و اطوانہ کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا تو جب اون سے ابا نے یہ کہا تو اللہ نے پھر اگلی دو آیتیں نادل فرما دی ہاں جی اور اس سے وعدے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر وہ بوجھ ڈالے گا ہی نہیں جو تمہارے دلوں کے اندر ایسی چیزیں ہوں گی وسوسے سے آئیں گے کوئی بھی چیز پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی تو ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ اگلی آیت جو ہے اس نے منسوخ کر دیا ہے اس کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شارحین نے یہاں یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ جب عموماً یہ کہا جائے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور دوسری اس کی ناسخ ہے تو اس سے بسا اوقات یہ مطلب ہوتا ہے کہ دوسری آنے والی آیت یا دوسرا آنے والا حکم پہلے کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے پہلے کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے تو نسک کا یہ معنی بھی اور ان کے انہوں نے سب سے بڑی مثال اسی عائد سے دی ہے کہ جب سے آبا کرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیا ہم ہر خیال کے اوپر پکڑے جائیں گے ہمارا ہر خیال اس کا محاسبہ ہوگا تو پھر اگلی آیت کے اندر یہ بات وعدے کر دی گئی کہ لا کلف اللہ نفسن اللہ وسا اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ نہیں کرے گا جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے لیکن جو چیزیں اختیار میں ہیں جی اور بندہ اس کا عزم عزم دل کے اندر کر لیتا ہے اس کے خیال میں وہ بات یعنی اس طرح کی ہے عظم ہے لیکن وہ اگر نہ بھی کر سکے لیکن اس کے اس عزم کے کی پختگی پر جو دل کے اندر ہے لیکن کسی سبب کی وجہ سے وہ اس پر عمل نہیں کر سکا تو اس کا محاسبہ ہوگا اس کے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں تو پوچھا گیا اللہ کے نبی قتل کرنے والا وہ تو ظلم کرنے والا ہے تو مقتول جانوی کیسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی ارادہ رکھتا تھا عزم رکھتا تھا مارنے کا قتل کرنے کا لیکن ایک کو موقع مل گیا دوسرے کو موقع نہیں مل سکا کوشش اس نے کی ہے لیکن موقع اس کے پاس نہیں تھا لیکن اس نے اس نے یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے دل میں بات اس کے دل میں بھی تھی اس کی کوشش بھی تھی لیکن وہ نہیں کر سکا اگر اس کا عمل وقوع پذیر نہیں بھی ہو سکا اگر اس نے قتل کا ارادہ کر کے اس کو کیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ بھی گناہگار ہے اور اس شخص کا بھی محاسبہ ہوگا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو اس کا مطلب کیا واضح ہوا ساری بحث کا کہ وہ چیزیں انسان کے دل میں جو آتی ہیں لیکن اس کا ان کا ان پر انسان کا اختیار نہیں ہے انسان کا اختیار نہیں ہے بہت ساری چیزیں انسان کے دل میں آتی رہتی ہیں خیالات آتے رہتے ہیں وسوسے آتے رہتے ہیں تو ایسی چیزیں جن پر انسان کا اختیار نہیں ہے ان پر محاسبہ نہیں ہوگا ہاں جن پر انسان کو اختیار ہے ہاں جی دل کا دل کا ایک فعل ہے اور اس کے اختیار میں ہے تو پھر اس کے اوپر اس کا محاسبہ ضرور ہوگا اللہ اکبر وسوسوں کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف وسابس کا شکار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا یہ یہ یہ وسوسا یہ اس قسم کے خیالات انسان کے اندر آتے ہیں صحابہ اکرام نے بھی یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کی بہت بڑی دلیل ہے اس قسم کے وسوسے ایسے وسوسے آنا ایمان کی دلیل ہے کیوں اور اس کا سبب بیان کیا فرمایا جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں شیطان ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتا ہے شیطان اس کو اپنے لیے چیلنج سمجھتا ہے تو جب بندے کے دل میں اللہ پر پختہ ایمان ہوتا ہے ایمان کا ایمان کا مرکز ایمان کا مقام دل ہے نا تو اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے شیطان اور شیطان وصف سے ڈالتا ہے یو وس و سو فیسدور ناس تو وہ شیطان جو ہے وہ وصف سے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا ایمان مجروح ہو جائے اس کا ایمان کمزور ہو جائے یہ ایمان سے خالی ہو جائے اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے شیطان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی چیزیں دل کے اندر آتی ہیں تو یہ تو انسان کے ایمان کی دلیل ہے اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے ہاں لیکن یہ ہے کہ فوراً ایسے خیال کو جھٹک دو فوراً جھٹکو اپنے دل کے اندر اس کو نہ رکھو اور سمجھو یہ شیطان کی طرف سے ہاں جی سمجھو یہ شیطان کی طرف سے ہے فوراً الا بلّہ پڑھو جی اور اس سے اس کا اثر دور ہو جائے گا تو ایسی چیزیں جو دل کے اندر آتی ہیں لیکن انسان ان کے اوپر عمل نہیں کرتا یا زبان سے نہیں بولتا ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیز بندے کے دل میں پیدا ہوئی لیکن اس نے اپنی زبان سے نہیں بول کر اس کے مطابق کہا یا عمل نہیں کیا اس کے اوپر بھی اس کا محاسبہ نہیں ہوگا اللہ اکبر فیغ فرالمیہ شا او اغذب ومیہ اللہ تعالی جس سے چاہے گا معاف کر دے گا اللہ تعالی جس کو چاہے گا عذاب دے گا یہ اللہ تعالی کا, کا اختیار ہے اللہ تعالی کا اختیار ہے بعض لوگ اس سے غلط معنیٰ نکالتے ہیں اور عقیدے کی غلطیاں کر لیتے ہیں کہ جی جب جس کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا جس کو چاہے گا اللہ عذاب دے گا تو یہ سارا کام تو اللہ کا ہے تو پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے ہاں جی تو یہ تو اللہ کا معاملہ ہے نا سارا تو ہم عمل پھر کیوں کریں ہیں جی تو یہ, یہ جو ہے یہ عقیدے کی بنیادی خرابی ہے بلکہ شیطان کے وسوسوں میں سے ایک وسوسہ ہے تو وسوسہ آئے نکل جائے الحمد لیکن اگر اسی کے اوپر بندہ پکا ہو کہ اس کو اپنا عقیدہ بنا لے ایک خیال نہ رہے بلکہ ایک عقیدہ بنا لے اور عمل نہ کرے اللہ کے جو احکام ہیں ان کو کار نہ لائے یہ سمجھ کر کہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے پتہ نہیں کیا کرنا ہے جس کو چاڑھنا ہے معاف کرنا ہے جس کو چاڑھنا ہے پکڑ لینا ہے تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے یا غلطی میں کیوں نہ کروں ہاں جی غلطیاں کروں نہ کروں نیک عمل کروں نہ کروں تو جب معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر یہ بہت بڑا غلط عقیدہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی یہ باتیں کہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا اختیار ثابت ہوتا ہے باقی تم پابند ہو اس بات کے کہ تم نے عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے ہاں جی تم نے نماز پڑھنی ہے تم نے روزہ رکھنا ہے تم نے صدقہ کرنا ہے یہ تمہارے تمہیں یہ اعمال کرنے ہیں یہ عوامر ہیں یہ نواہی ہیں ان سے بچنا ہے یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم اس کے پابند ہو اللہ کا علم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے وہ تم نہیں جانتے بات سمجھی کہ نہیں اس میں اس میں جو اس کی اس اس غلطی کی اصلاح کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے کہ بھائی کل کیا ہوگا اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے اللہ تعالی کیا کرے گا اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے ہمارا ایمان ہے اللہ کے اختیار پر اللہ جو چاہے گا کرے گا اس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے اس پر ہمارا ایمان ہے سمجھا گئی لیکن بندہ کیا کرے گا ہاں یہ ان شاء جو یہ سمجھ لے گا نا یہ مسئلہ اس کے لیے سارے سوال آسان ہیں بندہ کیا کرے گا انسان پابند ہے جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے سمجھ آ گئی ہے اللہ کیا کرے گا مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن میں نے کیا کرنا ہے اللہ نے مجھے بتا دیا تو میں اس کا پابند ہوں سمجھا گئی ہے اور اگر اللہ کے حکم کے پہنچنے کے بعد عمل نہیں کرتا تو میں مجرم ہوں انسان مجرم ہے کہ اللہ کا حکم اس کے پاس پہنچ گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دے دیا لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتا وہ نہیں عمل کرتا یہ یہ ہے اصل اس کا جرم اس کے اوپر وہ پکڑا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے علم پر ہمارا ایمان ہے اللہ کی مشیت پر ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہمارا ایمان ہے لیکن وہ کرے گا کیا اس اختیار سے اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے تو ایمان کا بندے کا ایمان صحیح ہو اللہ کی مشیت پر ایمان ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر پورا ایمان ہو اللہ تعالیٰ کے علم پر پورا ایمان ہو اللہ تعالیٰ کے مختار کل ہونے پر پورا ایمان ہو اور اس کے ساتھ انسان ان چیزوں کی پابندی کرے جو اللہ تعالیٰ کے کا علم شریعت کے اعتبار سے انسانوں کو مل چکا ہے نبیوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے ہدایت آ چکی سمجھ آ گئی ہم اس کے پابند ہیں اگر ان میں فرق واضح ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ ذہن کے اندر تقدیر کے مسئلے پر ان سارے مسائل پر جو بھی سوالات اٹھتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں کہ انسان جو انس اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اعتبار سے علم انسان کو دیا اور حکم دیا اس کی پابندی کے ہم مکلف ہیں خود اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اللہ تعالیٰ کے علم کلی پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ہمارا مکمل ایمان ہو تو اس لیے یہ جو سوال ہے نا یہ سوال ہی نہیں بنتا یہ سوال ہی غلط ہے کہ جب اللہ نے کرنا ہے تو پھر میرے کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی تو پابند ہے اس کا جو اللہ نے تجھے حکم دے دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میری ذمہ داری ہے میں اس کو قبول کرنے اس کو نبانے کی بجائے اس کو ہاتھ ڈالتا ہوں جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں یعنی میں اس کے پابندی نہیں کرتا جس کا مجھے پابند کیا گیا ہے تو میں ایک غلط چیز کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں یہ یہ میرا سوال ہی غلط ہے یہ سوچ ہی غلط ہے یہ عقیدہ ہی باطل آمن الرسول بما انزل بیما من ربی والمؤمنون کل آمن بلّہ ملا اکت ہی و لا نفر قبینہ احدم الرسول وقال و سمینا و اطوانا کا ربنا و علکل لا یو الله اللہ نفسن اللہ وصا لہ ما کسبت و علیہ مکتصبت رب ن لا توا خدنا النسینہ اوتانہ ربنا نابلہ تحمل علینا اسرن کما حملتین مل من قبلنا ربنا بلا تحملنا حملہ مالا توا قطل بہ واف انا وغف النا ورحمنہ انتمولانا فن سرنا القومل کافرین آمن رسولو ایمان لائے رسول بے اس پر ان جو نادل کیا گیا الئی اس کی طرف مر رب ہی اس کے رب کی طرف سے ولمن اور سارے مومن بھی ایمان لائے کلن ہر ایک آ ایمان لایا بلّہ اللہ کے ساتھ وہ ملائے ہی اور اس کے فرشتوں کے ساتھ وہ ہی اور اس کی کتابوں کے ساتھ وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کے ساتھ لا نفرقو کو نہیں تفریق کرتے ہم بین آحا دن مر اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان و قالو اور انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا و اور ہم نے اطاعت کی غفرانہ کا بخش دے اے اللہ ربنا اے ہمارے رب و علی مسیر اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے لا یکلف اللہ نفسن نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی جان کو اللہ وس مگر اس کی وسعت کے مطابق اس کی طاقت کے مطابق لہ ما کا ثبت اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا یعنی نیک عمل وہ اور اسی پر ہوگا یعنی اس کا عذاب مک جو اس نے کمایا یعنی گناہ ربنا اے ہمارے رب لا تو آخدنا نہ مواخذہ کر ہمارا ان نسینا اگر ہم بھول گئے او اختانا یا ہم نے خطا کی ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا اسرن اور نہ ڈال ہم پر بوجھ کما حملتا ہو جیسا ڈالا تو نے یہ بوجھ ان لوگوں پر من نہ جو ہم سے پہلے تھے ربانہ اے ہمارے رب ولا تو اور نہ اٹھوا ہمیں وہ بوجھ ما لا توقت لنا بے جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں واف عنا تو ہمیں معاف کر دے وقف ہمیں بخش دے ور ہم پر رحم فرما انت مولانا تو ہمارا مولا ہے فن سرنا پس ہماری مدد کر القومل کافرین کافر قوموں کے خلاف جی یہ دو آیتیں ویسے تو پچھلی سے متعلق ہی ہیں اس کی وضاحت آپ میں نے پہلی آیت کے اندر کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آیتوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بستر پر جاتے وقت یہ دونوں آیتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے کیا مطلب کہ کوئی چیز بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہاں شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا اور بھی شیطان کی جتنی ضروریت ہے ان چیزوں سے سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے یہ دوسری حدیث ہے کہ جبریل بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زور سے آواز آئی تو حضرت جبریل نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ کے نبی یہ آسمان کا در وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا اور اس دروازے سے وہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا وہ فرشتہ آیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا اور اس نے کہا کہ میں دو نوروں کی بشارت لے کے آیا ہوں دو نور ہیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیے ہیں یہ دو نور نوروں کی بشارت ہے وہ دو نور کون کون سے ہیں ایک سورا فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں یہ دو آیتیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو آیتیں ملیں سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور ایک حدیث میں ابن کثیر نے جس کو نقل کیا یہ بھی ہے کہ یہ دو آیتیں اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر سدرت المنتا کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پہ دی تھی یہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر تحفے کے طور پر یہ آیتیں جو ہیں وہ دی تھی دونوں حدیثوں کو جمع کر لو فرشتے نے آ کے صرف یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نور کا تحفہ دے رہا ہے اور دیا ہوگا کہاں سدرت المنتہا پر دونوں حدیثیں ان کا مفہوم جمع بھی ہو سکتا ہے کوئی تضاد اس کے اندر نہیں ہے بہرحال یہ ساری فضیلتیں سامنے رکھنی چاہیے اور ان آیتوں کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اور شام کو خاص طور پر یعنی بص پر جاتے وقت ضرور پڑھنا چاہیے لا فرمایا آمن رسول و ذلیہ مر ربی والمؤمنون رسول سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کے رسول ایمان لائے بما ان ذلا علیہ مر رب جو نادل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے سبحان اللہ شیخ محمد بن صالح لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح امت کا ہرد فرد ایمان لانے کا مکلف ہے اللہ کے رسول بھی اسی طرح ایمان کے مکلف تھے ہاں اللہ اکبر فرمایا رسول بھی ایمان لائے والمؤمنون اور سارے ایمان والے سارے ایمان والے وہ بھی ایمان لائے ان دونوں کا ربط کیا ہے کہ ایمان حقیقت میں وہی چیز ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہو دیکھو نا اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو مسئلہ ہے جس میں بہت لوگوں نے غلطیاں کی ہیں اور صفات کے عقیدے میں غلطیاں کرنے کی وجہ سے عقائد کے اندر بگاڑ پیدا ہوا یہ جتنے معتدلا جہمیہ اور یہ جبریہ قدریہ اور دوسرے تیسرے مرجیا یہ جتنے باطل عقیدے دنیا کے اندر کھڑے ہوئے ہیں یا ان کے نقشے پر آج بھی بڑے بڑے باطل عقیدوں کے فرقے آج موجود ہیں ان سب نے جو ٹھوکر کھائی ہے وہ کہاں اللہ تعالیٰ کے صفات کے مسئلے پر تو صفات کے لیے جو بنیادی عقیدہ ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماع ہیں اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کی ہر صفت اس کے ایک نام کو واضح کرنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں جو اللہ نے بیان کر دی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بیان کر دیا ہے جس طریقے سے بیان کر دیا ہے ہم نے ان کو اسی طریقے سے تسلیم کرنا ہے اپنی طرف سے نہ ان کی تعویل کرنی ہے نہ ان کی تعطیل کرنی ہے یعنی انکار بھی نہیں کرنا اور نہ ان کی تحریف کرنی ہے نہ ان کا ان کے ان کے مفہوم کو بگاڑنا ہے تعریف کا معنی بگاڑنا مفہوم کو یا یہ کے مفہوم کرنا ہی نہیں ایک محموم تصور اختیار کرنا جس کو تفویض کہتے ہیں سمجھا گئی ہے اور پھر ہم نے اس کی تشبیح بھی نہیں بیان کرنی اس کی تمصیل بھی نہیں بیان کرنی کیونکہ انسانوں کا سارا علم تمثیل کا علم ہے میں اپنے ذہن کے اندر بھی جو چیز سوچ سکتا ہوں اس چیز کو سوچ سکتا ہوں یا اس کے تخیل کو ایک شکل دے سکتا ہوں جس کو پرسونفائی کرنا کہتے ہیں شکل دینا کسی چیز کو شکل دینا کہ جو میں نے ظاہر میں دیکھا ہے میں تو وہی دیکھ سکتا ہوں تو اللہ تعالی بالا ہے ان ساری چیزوں سے اللہ تعالی کی صفات بلند ہیں ان ساری چیزوں سے تو اللہ کی ذات اور اس کی صفات یعنی اس کا کوئی تخیل بھی نہیں کیا جا سکتا جب تخیل نہیں کیا جا سکتا تو اس کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی انسان کا جتنا علم ہے نا حقیقت میں مثالوں کا علم ہے میں کہتا ہوں انسان اگر میں نام لوں کسی کا تو اس کا مطلب ہے یہ فلاں شخص ہے لیکن میں کسی کا نام نہیں لیتا میں کہتا ہوں انسان اب میں اگر انسان کہوں تو بہت سارے انسان چونکہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں تو انسانوں کی ایک مطلق شکل انسان کی میرے ذہن کے اندر آ سکتی آ سکتی نہیں آ سکتی کیونکہ میں نے انسانوں کو دیکھا میں کہتا ہوں بھینس ہاں تو بھینس کا ایک ایک تخیل ایک خیال ایک خاکہ میرے ذہن کے اندر آ سکتا ہے ہاں جی یہ پلر ہے تو جو چیز انسان جس کی مثال اس کے سامنے ہے نا ہاں جی وہ چیز انسان اپنے دل دماغ کے اندر بٹھا لیتا ہے اس کا تخیل کر لیتا ہے ہاں جی جو چیز میں نے کبھی دیکھی نہیں ہاں جی میرے حواس سے ہی بعید ہے نہ میں نے اس کو ہاتھ سے چھوا ہے نہ میں نے آنکھ سے دیکھا ہے نہ میری میرے حواس سے بلند و بالا ہے وہ چیز تو کیا اس کی مثال میں اپنے دل میں تخیل کے طور پہ لا سکتا ہوں نہیں لا سکتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اس لیے بالا ہیں ان ساری چیزوں سے کوئی مثال نہیں اس کے لیے دی جا سکتی فلاں تدرب اللّہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال ہے ہی نہیں تو تمصیل بھی نہیں بیان کرنی تشبیح بھی نہیں بیان کرنی تعطیل بھی نہیں کرنی تحریف بھی نہیں کرنی تعویل بھی نہیں کرنی تفریز بھی نہیں کرنی سبحان اللہ بس جو معنی جو مفہوم بیان کیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے بس اس کو اسی طرح تسلیم کرنا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا جو بات اللہ کے نبی نے کہہ دی وہی ایمان امت کے ہر فرد کا ہونا چاہیے ہر فرد پابند ہے اس ایمان کا ہر مسلمان ہر مومن جو ایمان اللہ تعالیٰ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بیان کر دیا سمجھ آ گئی ہے آمن رسول اور رسول جو کچھ بیان کرتا ہے وہ پابند ہوتا ہے کس کا ماں انب جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نادل کیا ہے وہ بھی کوئی اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے ہاں جی وہ اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے وہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے جو اللہ نے ان کو بتا دیا اللہ کے نبی نے آگے بتا دیا تو جو ایمان رسول کا ہے وہی ایمان امت کے ہر فرد کا ہر مومن کا ہر مسلمان کا ہونا چاہیے جب اس ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ عقیدے کا اختلاف ختم ہو جائے گا جب عقیدے کا اختلاف ختم ہو جائے گا تو سارے فرقوں کا وجود ہی ختم ہو جائے گا مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے گی معاملات درست ہو جائیں گے سمجھا گئی ہے تو آ من رسول و بیما کل آنا بلاہ و ملا اکت ہی و کتبل ہر ایک رسول بھی اور تمام مومن سب ایک ہی ایمان کے پابند ہیں اور ایمان میں وہ بنیادی چیزیں اب بیان کر دی گئی ہیں کیا کیا ہیں اللہ پر ایمان سبحان اللہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان کچھ کا تذکرہ یہاں ہے باقی چھ چیزیں ہیں کل ایمانیات میں شامل جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں ویسے قرآن مجید کے اندر بھی پھیلا کر ان سب کو بیان کر دیا گیا ان سب کو اکٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا حدیث جبریل میں جب حضرت جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی ایمان کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں چھ چیزیں بیان کر دیں چھ چیزیں بیان پر دیں کون کون سی چھ چیزیں اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان تقدیر پر ایمان یوم آخرت پر ایمان یہ چھ چیزیں اللہ اکبر لانو فرق و بینا احاد روسولے نہیں تفریق کرتے ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان کیا مطلب کہ اس پر ہم ایمان لائیں گے اور اس پر ہم ایمان نہیں لائیں گے یہ تفریق کس نے کی تھی یہودیوں نے یہودیوں نے کہا تھا کہ ان کو مانتے ہیں اور ان کو نہیں مانتے جن کو پسند کرتے ہیں ان کو مانتے ہیں جو ان کو اور کہتے تھے کیا کہتے تھے آپ پڑھ چکے ہیں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کس بنیاد پر کرتے تھے کہتے تھے کہ چونکہ ہمارے نصب سے نہیں ہیں ہاں یہ بنو اسحاق سے نہیں ہیں یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہیں یہ بنو اسماعیل سے ہیں ہاں جی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے آئے تھے وہ نسب اور نسل پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے نبوت کو بھی انہوں نے نسلی چیز قرار دے دیا تھا ہاں جی میں نے آپ کو یہ بات پہلے بتائی ہوئی ہے تو یہ یہ جو ہے نا یہ, یہ بھی نسلی چیزیں ہیں یہ مذ... نسلی مذہبی چیزیں جو ہیں مذ... ان کے مذہب کا باقاعدہ حصہ ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں نسل سے ہے یہ ملیچ ہے ہندو ہونے کے باوجود ایک شخص وہاں ملیچ ہو سکتا ہے وہ ملیچ کا معنی ناپاک ناپاک وہ کہتے ہیں یہ یہ چھوٹی ذات کا ہندو ہے یہ وید کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اگر یہ وید کو ہاتھ لگا دے ہے ہندو اگر یہ وید کو ہاتھ لگا دے اس کا ہاتھ کاٹ دو اگر یہ وید کو دیکھ لے نا اپنی آنکھ سے اس کی آنکھ نکال دو اگر وید پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ دو ہے ہندو ان ویدوں کا پابند لیکن وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی نسل سے ہے اس کا یہ کام نہیں جو اونچی نسل کے لوگ ہیں جن کے لیے جن کا یہ فرض ہے کہ ویدوں کو پڑھیں ویدوں کو سنائیں ویدوں کے احکام بیان کریں اپنے مذہب کی کا پرچار کریں جی تو وہ وہ پڑھ کے سنائیں ان کا اختیار ہے تو ہندو ہونے کے باوجود یہ ہے ان کے نسلی امتیاز کا معاملہ تو یہودیوں کے اندر بھی یہ سلسلہ بہت تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اس لیے کیا کہ ان کے نسب سے نہیں تھے تو یہ یہودیوں کی خصلت تھی مسلمانوں کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ, وہ کہے ہم ان کو مانتے ہیں ان کو نہیں مانتے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے جائے ہم سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں کسی کا انکار نہیں کرتے ہاں جو خود رسول بن کے نبی بن کے بیٹھ جائے اس کو نہیں مانتے اس کو نہیں ہاں جس کو اللہ تعالیٰ رسول بنا دے اس کو رسول ماننا ہے ان کے درمیان یعنی یہاں یہ درمیان فرق کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے بلکہ تفریق یہ فرق کرنے کا مسئلہ ایمان کے حوالے سے ہے گویا کہ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی کا انکار نہیں کرتے یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں نسل سے ہے فلان نسب سے ہے فلان ہے اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے ایمان کے اعتبار سے تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا وکالو سمعینہ بطوانہ غفران کربا ن علکل مسیر تو یہ سارے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے وہ اللہ کے فرشتوں کتابوں رسولوں سب پر ایمان لانے والے نبیوں کے درمیان ایمان کے اعتبار سے کوئی تفریق نہ کرنے والے یہ اپنے ایمان کا حوالہ دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں سمینا بعتوانہ ایمان کے بعد پھر دوسرا دوسری چیز ہے عمل جب ایمان لے آئے تو اس کے بعد پھر سم و تعات بھی ان کی پوری فرمایا جب انسان کا ایمان بھی صحیح اور پورا ہو اور پھر اس کا عمل بھی درست ہو جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اس کو غور سے سن کر اس پر عمل کرے تو یہ یہ شخص جو ہے سبحان اللہ پھر مستحق ہو جاتا ہے اللہ تعالی کی مغفرت کا غفرانہ کا اے اللہ تو معاف کر دے اللہ تو معاف کر دے و علی کل تیری طرف ہی لوٹنا ہے تیری طرف ہی لوٹنا ہے اچھا ایک ایمان الہل المسی کیا کہ یہاں آخرت بھی بتا دی پہلے کچھ چیزیں تھی نا چار چیزیں پہلے تھی پانچویں چیز یہ بھی آ لا یقلف اللہ نفسَََ اللہ و یہاں پھر یہ پیش پہلی آیت سے, سے متعلق یہ آیت ہے میں نے وضاحت کر دی کہ جب صحابہ نے آ کر اللہ کے نبی کے سامنے اپنی ذہنی الجھن پیش کی اور پریشانی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نادل فرما دی اور یہ وعد کر دیا کہ بھئی میں تو میں ان چیزوں پر بالکل نہیں پکڑوں گا جو تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں وہ وصف سے وہ خیالات وہ واردات جو انسان کے نفس پر اس کے دل پر طاری ہو جائیں انسان ان کے اوپر اختیار ہی نہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر ان کا محاسبہ نہیں کرے گا صرف ان چیزوں کے بارے میں محاسبہ ہوگا جو انسان کے آہ آہ یعنی اس کے اس کے کنٹرول میں ہیں اس کے اختیار میں ہیں ہاں جی اس کے اوپر اللہ تعالی حساب لے گا جو چیز اختیار میں نہیں ہے اللہ تعالی اس کا حساب ہی نہیں لے گا پھر اللہ تعالی نے جو اگلا قائدہ بیان کیا ہے وہ کیا لاہ مہ قصبت و علیہ کہ محاسبہ عمل پر ہے بنیادی طور پہ جو اس نے نیک عمل کیا اس کا اسے اجر ملے گا جو اس نے برا عمل کیا اس کا اسے عذاب ملے گا سدا ملے گی یہ اللہ تعالی کا نظام ہے یہ آیت گویا کہ اللہ تعالی کے اس نظام کو بیان کرنے والی ہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہے اس کا محاسبہ نہیں جو انسان کے اختیار میں ہے اس کا محاسبہ ہے اسی پر فیصلہ ہوگا اور نیک عمل وہ ہوگا جو اللہ نے اس کو کرنے کے لیے کہا اور برا عمل وہ ہوگا جس سے اللہ تعالی نے اس کو رکنے کے لیے کہہ دیا اب اس کے بعد جو عوامر کو مانتا ہے قبول کرتا ہے عمل کرتا ہے اس کو عجر ملے گا جو نواحی کا ارتکاب کرتا ہے اس کو عذاب ملے گا یہ یہ ہے قائدے کی بات دونوں چیزوں کو اللہ کا اختیار بھی بیان کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے کو عمل کا پابند کر کے اسے مواخذے کا اصول بھی واضح کر دیا ربنا لا تو ان ان او اوتانہ تو پھر یہ دعا سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے بندوں کو دعا سکھائی ہے کہ یا اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا ان نسینا او نا جو ہم بھول جائیں یا ہم نے ہم خطا کر جائیں انسان ایک چیز یعنی کہتا ہے لیکن بعد میں بھول جاتا ہے ایک کام کرتا ہے بعد میں بھول جاتا ہے ہاں جی اور سبحان اللہ یہ انسان کی کمزوری ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے کہ یا اللہ یہ میں پھول گیا ہوں ہاں جی تو مجھے معاف کر دے اور اختانہ اختانہ کا مطلب کیا ہے کہ انسان یا جہالت سے کوئی بات کر لے اس کو پتہ نہیں ہے ہاں جی جیسے اس کی مثال مفسرین نے بہت شاندار دی ہے کہ جیسے قتل خطا قتل خطا ہاں جی کہ نہیں ہے نا اس کے اوپر خطا کس کو کہتے ہیں کہ گاڑی چلا رہا تھا کوئی بندہ کوئی دوسرا اس کے نیچے آگے مر گیا اب یہ خطا ہے وہ چاہتا تو نہیں تھا نا کہ اس کو مارے ہاں جی لیکن اس سے ہو گیا ایسی ایسی کیفیت اس پر تاری ہوگی نظر نہیں آیا یا کوئی بھی ایسی چیز یہ چاہتا نہیں تھا تو اس کیفیت میں انسان جو بھی کام کر لے اس کو خطا کہتے ہیں اور اللہ بندے کو اللہ نے یہ دعا میں بات سکھائی ہے کہ اگر ایسی چیزیں مجھ سے ہو جائیں یا اللہ تو مجھے معاف کر دے جو بھول جاؤں وہ بھی معاف کر دیں بھولنا بھی انسان کی فطرت ہے خصلت ہے ایک اللہ تعالیٰ نے کمزوری رکھی ہے انسان کے اندر ہاں جی بھول کے کر لے اس پر بھی معافی ہے اور جہالت سے کر لے اس کے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے ربنا ولا تحمل علینہ اسراً کما حمل تہ اللہ من قبلنا یا اللہ پہلی امتوں پر جو تو نے بڑے بڑے بوجھ لاد دے اللہ ہمارے لیے سہولتیں پیدا کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ دین لے کے آیا ہوں حنیفیہ سمحہ سمہا کس کو کہتے ہیں آسان آسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آیا ہوں احکام لے کے آیا ہوں شریعت لے کے آیا ہوں یہ بہت واضح یکسو بالکل ان کے اندر کوئی کوتاہی غلطی بھی نہیں ہے اور ہے بھی آسان ان کوئی چیز انسان کے بس سے باہر نہیں ہے جب انسان خلوص نیت کے ساتھ دین کی کسی بات کو بھی ماننا قبول کرنا عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے مشکل اس کے لیے ہے جس کی نیت میں خرابی ہے جس کے عقیدے میں خرابی ہے اس کے لیے تو واقعی چیزیں مشکل ہوں گی لیکن جن کا معاملہ نیت کا ایمان کا صحیح ہے ان کے لیے اللہ کے دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ پوری دنیا کا دین بنایا آخری امت بنایا آخری دعوت آخری دعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے آخری شریعت آخری کتاب دے کے بھیجا تو اس کے اندر اتنی سہولتیں ہیں اور دین کی یہ کیفیت ہے کہ اس کو ہر جگہ پھیلایا جا سکتا ہے ہر معاشرے پر قائم کیا جا سکتا ہے ہر حکم پر عمل کیا جا سکتا ہے اور ہر دور میں کیا جا سکتا ہے اور کبھی اس کے لیے یہ عذر نہیں بنایا جا سکتا کہ آج کا دور وہ نہیں ہے جیسے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے دانشور کے جی حالات ایسے ہیں جی تقاضے ایسے ہیں جی وہ پہلی باتیں ہم نہیں کر سکتے چودہ سو سال پرانی باتیں ہم ان کے اوپر عمل کیسے کریں ہمارے لیے یہ دقتیں یہ مشکلات ہیں یہ ساری دقتیں مشکلات ان ظالموں کا ذہنی خلجان ہے یا ان کی نیت اور عقیدے کی خرابیاں ہیں ورنہ یہ دین اسلام وہ دین ہے کہ جو ہر دور میں تمام معاشروں پر بڑی آسانی کے ساتھ ان کو قائم کیا جا سکتا ہے سمجھ آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مروز کیا ہے اس دین کے ساتھ اس شریعت کے ساتھ جو بہت ہی آسان ہے بالکل آسان ہے مشکل نہیں ہے جو اس کو مشکل بوجھل اور ناقابل قبول سمجھتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا اپنا عقیدہ خراب ہے تو آج بھی الحمد للہ بھائی یہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ اللہ آپ جو دعائی تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ یہ بات دنیا کو سمجھانی ہے کہ اللہ کی شریعت اللہ تعالیٰ کا نظام اس کا معاشی نظام آج بھی آسانی کے ساتھ ملکوں میں قائم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام پر آسانی کے ساتھ عمل کر کیا جا سکتا ہے لیکن نیتیں درست ہو جائیں اگر مسلمان ملکوں کے حاکم ان کی نیت درست ہو جائے اور قبول کر لیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے تو کوئی مشکل نہیں تو یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم دعوت کے لوگ ہیں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو یہ دعوت دے کر قائل کریں گے سچی بات ایک ایسی جماعت کھڑی ہو جو صرف دعوت کے اسلوب کو قائم کرے حکمرانوں کو قائل کرے جب دیکھو نا گھر کا سربراہ قائل ہو جائے کہ میں نے اس گھر میں اللہ کی شریعت کو قائم کرنا ہے اپنے بیوی اپنے بچوں کو وہ قائل کر لے ایک محلے کے عالم دین اور خطیب صاحب کا یہ فرض ہے کہ اس محلے میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو اس بات پر دعوت کے ذریعے قائل کرے کہ اس گھر کی چار دیواری پر اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے جب وہ گھر کا سربراہ مان جائے گا تو انشاءاللہ اللہ اس کا کاروبار بھی اسلامی ہو جائے گا اس کے گھر کے تمام معاملات دین کے تابع ہو جائیں گے اس کے بیوی بی بچوں پر اسلام قائم ہو جائے گا تو اگر ایک گھر پہ قائم ہو سکتا ہے تو پورے معاشرے پر بھی اس طرح قائم ہو سکتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کرے ان حکومتوں کو ہماری سمجھ آ جائے یہ دعوت سمجھ آ جائے کہ ہم مسلمان ہیں اور پابند ہیں اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے اور کروانے کے جس طرح ایک گھر کا سربراہ ہو جائے تو بیوی بچوں پر اسلام قائم کر سکتا ہے گھر کی چار دیواری پر اسلام قائم کر سکتا ہے اور اگر کسی ملک کا حاکم اس بات کو تسلیم کر لے تو سارے ملک میں اسلام قائم ہو سکتا ہے کیوں جی آسان ہے نا وقف عن اللہ ہمیں معاف کر دے وقف اللہ ہمیں بخش دے ورمنہ اور ہم پر رحم کر وقف اللہ ور ہمنہ کیا مطلب ہے جو پہلے ہو گئے ان کو معاف کر دے ور ہمہ آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق دے ور ہمہ آئندہ نیک عمل کی توفیق دے ہیں جو پہلے غلطیاں کر لیں معاف کر دے اور ورہمنا آئندہ یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رحمت کے سائے میں لے لے ہاں جی نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے یہ وغف اللہ ور ہمنا دونوں جب اکٹھے آئے ہیں ابن کثیر اور دیگر مفسرین ان دونوں نے یہ معنی کیا ہے پہلے گناہ معاف کر دے آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما کے نیک عمل کی توفیق دے دے انت مولانا تو ہمارا مولا ہے ہاں جی مالک ہے یہاں مولا کا معنی مالک ہے مولا مختلف معنوں میں آتا ہے مالک میں معنوں میں بھی آتا ہے مملوک کے معنی میں بھی آتا ہے غلام کو بھی مولا کہتے ہیں لیکن یہاں جب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ آتا ہے تو مالک کے معنوں میں آتا ہے تو ہمارا مولا ہے ہاں جی تو اللہ اکبر ہم تیرے قبضے میں ہیں فن سرنا علقومل کافرین کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما کافروں کے خلاف مدد مانگی مانگتا ہے جب اللہ سے بندہ تو پہلے جہاد کے میدان میں ہوتا ہے دعوت کے میدان میں ہوتا ہے کوشش پوری کر رہا ہوتا ہے غلطیوں سے بچ بچ کے اللہ سے معافیاں مانگ مانگ کے ہاں جی کام کر رہا ہوتا ہے اللہ کے حکموں پر عمل کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد طلب کر رہا ہوتا ہے یا اللہ شیطان سے بچا یا اللہ ان باطل نظاموں سے بچا ان کی حکومتوں کے شر سے بچا یا اللہ کافروں کے مقابلے میں تو نے مجھے جہاد کا حکم دیا میں آ گیا ہوں میدان میں اب تو ہماری مدد فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نیت عقیدہ بالکل صحیح کر کے یہ دعا پڑتا ہے یہ شروع ہوتی ہے ربنا لا وا خدنہ ان یہ سارے آگے تک چلتی جا رہی ہے پھر فرمایا وا فرنہ کہتا ہے پھر وقف لنا کہتا ہے ورہمنا کہتا ہے انت مولانا فن سرنا القوم کافرین یہ کہتا ہے جو جو کہتا جاتا ہے اللہ ساتھ ساتھ کہتا جاتا ہے قد فالتو کیا مطلب قد فالتو میں نے کر دیا بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ نے کہا اللہ کہتا ہے میں نے کر دیا ہاں جی جو جو بندہ کہتا جاتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ بندہ جو کو اللہ سے مانگتا جاتا ہے اللہ ساتھ ساتھ کہتا ہے میں نے دے دیا میں نے یہ مانگتا ہے یہ بھی دے دیا مفرت مانگتا ہے یہ بھی دے دی توفیق مانگتا ہے یہ بھی دے دی مدد مانگتا ہے یہ بھی دے دی تو یہ اتنی اہم دعا ہے اس دعا کو خاص طور پر رات کو بھی پڑھنا چاہیے دن میں بھی پڑھنا چاہیے اور اپنی دعاؤں کا خاص حصہ بنانا چاہیے یہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے رسول کو یہ آیتیں دو آیتیں تحفے کے طور پہ دی ہیں تو ہمیں بھی اس کو امت کو بھی اس کو تحفہ سمجھنا چاہیے اللہ کی طرف سے اچھا جی اللہ تعالیٰ قبول کرے آج ہماری ماشاءاللہ سورہ البقرہ مکمل ہو گئی سبحانہ